جائے تو کوئی نماز روزہ کر لینا یہ بھی بڑی توفیق کی بات ہے ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ماحول میں کتنے فیصد لوگ ہیں کہ جو نماز اور روزے کی پابندی بھی کر رہے ہیں وہاں تو ٹھیک ہے کہ آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس وقت گویا کہ ہماری عظیم اکثریت اس زیرو لیول پر کھڑی ہوئی ہے یہ حقیقت بڑی تلخ ہے لیکن اس تلخی کے اندر بھی ایک شیرینی بھی موجود ہے میں زیرو لیول کہہ رہا ہوں نفاق نہیں ہے ہمارے باس جو ہے جذباتی حضرات جو ہے اس کو نفاق سے تعبیر کرنے لگے یہ نفاق نہیں ہے یہ زیرو لیول ہے اس لیے کہ دل میں بدنیتی نہیں ہے بدنیتی ہو اگر تو وہ اسلام کے تقاضے سامنے آئے اور اس میں انسان پیچھے ہٹتا چلا جائے یہاں تو کوئی تقاضا ہے ہی نہیں اس اعتبار سے آدمی زیرو لیول پر کھڑا ہوا ہے زیرو لیول پر کھڑے ہونے میں ہمارے لیے یہ آیت مبارکہ ایک بہت ہی حوصلہ افزا بہت امید افزا جو ہے ہمارے لیے ایک نوید کی حیثیت رکھتی ہے کہ ان تو اللہ و رسول اللہ یلت کم اگر ہم اپنے غریبانوں میں جھانکے اور محسوس کریں کہ وہ ایمان تو نہیں ہے دل کو ٹٹولے نظر آئے یقین والی بات تو نہیں ہے تب بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے ان تطیع اللہ و رسولہ اگر نفاق نہیں ہے اگر دھوکے کی نیت نہیں ہے اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تو اللہ تعالی تمہارے کے کیا و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا اللہ بڑا غفور ہے اللہ بڑا رحیم ہے تو یہ ایک بڑی نوید جاں فضا جو ہے اس آیا مبارکہ میں موجود ہے اگرچہ اس میں پھر ایک تھوڑی سی نوٹ آف وارننگ بھی ہے جو میں دے دینا چاہتا ہوں کہ ان تو اللہ و رسول یہ جزوی اطاعت کو نہیں کہتے جو حکم ہو مانو اطاعت تو کلی اطاعت کو کہتے ہیں اللہ کا کوئی حکم ماننا کوئی نہ ماننا یہ تو در حقیقت گویا کہ اطاعت کا مذاق اڑانا ہے ایک ہی اللہ ہے اسی کا حکم یہ بھی ہے کہ نماز پڑھو اور اسی کا حکم یہ کہ سودی کاروبار نہ کرو سعودی کاروبار دھڑلنے سے کر رہا ہے انسان نماز بڑی پابلدی سے پڑھ رہا ہے گویا کہ دین کا ایک حصہ قبول ہے اور ایک حصہ رد ہے یہ کیفیت وہ ہے جو بڑی شدید ہے جس کے بارے میں کہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا غالب نایت نمبر پچاسی ہے افتو مینون اباز الکتاب تخرون اباس کیا تم ہماری کتاب اور شریعت اور قانون اور دین کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے فما جزا مئی فالوز کا من کو مل رہا خزی الفل حیات دنیا میں یوم القیامت یوردور شدل صاحب تو جو شخص بھی یہ رویش اختیار کرے گا تم میں سے اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں انہیں زریل و خار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے اور اللہ تعالی تعالیٰ خبر نہیں ہے کہ اس سے جو تم کر رہے ہو تو معلوم ہوا کہ اطاعت بھی کل اٹاعت ہوگی لیکن اگر اطاعت کرتے ہوئے کوئی شخص محسوس کرتا ہے اپنے دل میں جھانک کر کہ وہ یقین والی بات تو مجھے حاصل نہیں ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان تو اللہ و لا یلت کم انعام کم ان اللہ غفور الرحیم اب یہ تو گویا کے قرض تھا کہ جو ہم نے سابقہ دو نشستیں جن میں کہ بحث ہوئی تھی ایمان اور اسلام کے فرق کی اس کا ادا کیا ہے اب آگے چلیے یہ جو ایمان حقیقی کے دو رکن ہمارے سامنے آئے یقین دل میں جہاد عمل اس کے بارے میں میں ارض کر دوں کہ جہاں تک تو ایمان کی بحث کا تعلق ہے اس پر میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاؤں گا گزشتہ سال جو محاورات قرآنی ہوئے تھے اسی جگہ اسی آڈیٹوریم میں آٹھ مارچ سے بارہ مارچ تک پانچ خطبے میں نے دیے تھے حقیقت ایمان پر تفصیلی مباحث اس میں آ چکے ہیں ایمان کے لغوی مفہوم کیا ہے ایمان کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے ایمان کا موضوع کیا ہے کیا بنیادی سوالات ہیں فلسفے کے جن کا جواب جو ہے وہ ایمان کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے پھر یہ کہ وہ جواب کیا ہے اس کے کتنے اجزاء ہیں پھر ایمان کے مختلف درجے کون سے اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اسی میں ایک بات تو آ چکی ہے لیکن اس کا میں تھوڑا سا اختتام پر آج تذکرہ کروں گا کہ جب یقین شرط لازم ہے ایمان حقیقی کا رکن لازم یقین ہے صرف اقرار و وہ تو دنیا میں کام دے رہا ہے ہمیں دنیا میں فائدہ دے رہا ہے کہ ہم مسلمان سمجھے جائیں گے اور مسلمانوں کے حقوق ہمیں معاشرے میں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلامی ریاست کے شہری کے تمام حقوق ہمیں حاصل ہو جائیں گے اقرار بلسان والا حصہ صرف دنیا میں مفید ہے آخرت میں تو وہ جو کہ ایمان حقیقی یقین قلبی والا ہے حصہ وہ ہوگا تو نجات کی ضمانت ہے وہ نجات کس شکل میں ہوگی اگر اس ایمان تصدیق قلبی کے ساتھ نیکیوں کا پڑلہ بھی بھاری ہے تو کیا کہنے وہ تو براہ راست سیدھے جنت میں داخلہ ہو جائے گا اللہ ہم عرب اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور اگر خدا نے خاص تصدیق قلبی تو ہے لیکن یہ کہ نیکیوں کا پڑا ہلکا ہے اعمال کے اعتبار سے تو پھر وہ اپنے اعمال کے بقدر صدا پا کر اور پھر جنت میں داخل ہو جائے گا لیکن جنت میں بہرحال داخل نہیں ہو سکتا کوئی شخص نہ تو فوری اول بحلے میں داخل ہو سکتا ہے نہ صدا پا کر داخل ہو سکتا ہے اللہ یہ کہ اس کے دل میں وہ تصدیق قلبی موجود ہو یہ گویا کہ جنت میں داخلے کی شرط لازم ہے تو اس لیے عملی سوال یہ ہے کہ وہ ایمان یقین والا ایمان کیسے حاصل کیا جائے اس پر کوئی تھوڑی گفتگو میں بعد میں کروں گا لیکن اب میں شروع کر رہا ہوں جہاد کی بحث اس پر بھی اسی سال اپریل کی سترہ تاریخ کو جبکہ ہمارا تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع تھا میں نے خطبہ جمعہ میں مفصل تقریر کی تھی اور اس وقت وقت کی کمی کی پیش نظر میں اس کا صرف آپ کے سامنے جو ہے خلاصہ بیان کر رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہاں سے اب ہمارا جو یہ منتخب نصاب کا درس ہے اصل میں بقیہ تینوں حصے جو ہیں وہ یوں سمجھیے کہ جہاد ہی کے مباحث پر مشتمل ہے لہذا لازم ہے کہ اس منتخب نصاب میں اب چوتھے حصے کا پہلا درس ہوگا جو ان تعالی اللہ یکم جنوری سن ترانوے کو ہوگا وہ سورہ حج کا آخری رکو ہے جس کا پہلا حصہ بہت اعلی فلسفیانہ مباحث پر مشتمل ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے عملی پہلو جو ہے اس میں جہاد کی حیثیت سے بحث شروع ہو جائے گی اور پھر سورہ صف ہے جو کل کی کل جہاد اور قتال پر ہے پوری سورہ مبارکہ اور جاب ترین صورت ہے جہاد اور قتال کے موضوع پر پرانے حکیم کی مختصر صورتوں میں سے تو یہ چونکہ سارے مباحث آنے ہیں لہذا یہاں ضروری ہے کہ جہاد کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں یہاں پر ہم نوٹ کر لیں سب سے پہلی بات یہ کہ جہاد کے بارے میں تین مغالطے نوٹ کر لیجئے یہ ہمارے ہاں صدیوں سے ذہنوں میں راسخ ہو چکے ہیں اور یہ یوں ہے کہ خشت اول چو نہد میمار کچ تاثریا میر اوت دیوار کچ ایک اینٹ کج رکھی گئی دوسری اس پر رکھی جائے گی دوسری سیدھی تو ہوگی اس پہلی اینٹ کے مطابق لیکن بہرحال پہلی ہی ٹیڑھی ہے تو دوسری بھی ٹیڑھی ہوگی تیسری اور ٹیڑھی ہو جائے گی تو خشتے اول چونےد میمار کچ اگر معمار نے پہلی ہی اینٹ رکھ دی ہے تاسمیہ امیر اب دیوار کچھ اب اس پہلی کے اوپر جو تعمیر ہوتی جائے گی وہ تو پھر جتنی بھی اونچی بلند ہو جائے گی وہ دیوار وہ ٹھڑی ہوگی تو یہ تینوں در حقیقت ایک دوسرے پر مترتب ہوتے ہیں بنیادی مغالتا کیا ہے کہ جہاد کے معنی ہے جنگ یہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ یا کہ جہاد کو کتال کے بالکل ہم معنی سمجھا جاتا ہے یہ میں آج کر چکا ہوں جہاد اور کتال بھی ان جوڑوں میں سے ہے جن میں سے کتال خاص ہے جہاد عام یقیناً جہاد کی بلند ترین منزل قتال ہے اور قتال تو لازمن جہاد ہے لیکن جہاد کی اور بہت سی صورتیں ہیں کہ جو کتال نہیں ہے گویا کہ جہاد لازمن قتال نہیں ہوتا اگرچہ قتال لازمن جہاد ہے قتال خاص ہے جہاد عام ہے اور جیسا کہ میں ارض کروں گا یہ بلند ترین منزل پر جا کر جہاد جو ہے قتال بن جاتا ہے اور اسی لیے میں نے ارض کیا کہ جب قرآن حکیم کی دو اصطلاحات علیحدہ علیحدہ ہیں اگر تو بالکل ایک ہی مانی ہوتے اسلام کے اور ایمان کے تو یہ علیحدہ اصطلاحات کیوں آتی اسی طریقے سے اگر ایک ہی مانی ہوتے اس کے تو پھر قتال اور جہاد کی دو اصطلاحات کیوں آتی سورہ صف وہ ہے کہ جس میں شروع میں قتال کا ذکر ہے آخر میں جہاد کا ذکر ہے ایک ہی صورت میں دونوں کا تذکرہ ہے تو جیسے جہاد فی سبیل اللہ قرآن کی اصطلاح ہے ایسے ہی قتال فی سبیل اللہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے اور اس کے معنی لازمن جنگ ہے لیکن جہاد لازمند جنگ نہیں ہے لیکن ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ جہاد کے معنی جنگ اس کے اوپر دوسرا ارادہ رکھیے چونکہ جنگ تو ہمیشہ ہوتی نہیں اور جنگ جو ہے فرض کفایہ ہوتی ہے ہر وقت تو ہو نہیں رہی ظاہر بات ہے غزوہ بدر کے بعد کچھ تو وقفہ گزرا ہے کہ جس میں جنگ نہیں ہو رہی پھر غزوہ ہود ہو گیا پھر کچھ وقفہ گزرا ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی تو جنگ تو ہر وقت نہیں ہوتی لہذا وہ گویا کے جہاد اگر اس کے معنی جنگ کیے جائیں تو گویا یہ کوئی مستقل شہ ہے ہی نہیں اور نمبر دو جنگ جو ہے قتال جو ہے ہمیشہ فرض کے ہوتا ہے فرض کیجئے کہ حضور کوئی ایک, ایک بھیجنا چاہتے ہیں مہم کوئی ایک آپ کسی جگہ پر چھاپا مار دستہ کو بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ دو سو آدمی چاہیے دو سو آدمی نکل آئے تو بقیہ سب کی طرف سے وہ فرض سابت ہو گیا اس لیے کہ دو سو مانگے گئے تھے دو آ گئے یہ فرض کے ہے جیسے آپ کو معلوم ہے نماز جنازہ فرض کفایا ہے اگر کچھ لوگوں نے بھی کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کر دی ہے تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو گئی اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا پوری آبادی گناہگار گار ہو جائے گی اسی طرح جب جنگ کا مرحلہ آئے تو جتنے لوگوں کی ضرورت ہے اتنی اگر سامنے آ گئے ہیں اتنی تعداد میں تو گویا کے باقی سب کی طرف سے بھی انہوں نے فرض کفایا ادا کر دیا وہ کفایت کرے گا ان سب کے لیے گویا کہ سب نے فرض ادا کیا ہے جبکہ ان کی طرف سے اتنے لوگ نکل آئے کہ جتنے کی ضرورت تھی لیکن اگر کوئی نہیں نکلے گا تو سب گناگار ہو جائیں گے بہرحال یہ ہے مفہوم فرض کفایہ کا تو جب ہم نے جہاد کو قتال بنا دیا جہاد کے اور جنگ کے ہمانی ہم کر دیا اور جنگ ہر وقت نہیں لہذا ہمیشہ نہیں جہاد اور نمبر دو یہ کہ جنگ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے تو گویا کہ جہاد بھی فرض کفایہ ہو گیا اور تیسرا جو ہے درسٹ آف اٹ جو بدترین صورت بنی ہماری تاریخ میں مسلمان جب جنگ کرے گویا کہ جہاد کر رہا ہے معاذ اللہ مسلمان ظالم بھی ہو سکتا ہے مسلمان کو جابر حکمران جو صرف اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کو وسعت دینے کے لیے جہاد جنگ کر رہا ہے کیا یہ جہاد سی سبیل اللہ ہوگا خود فاسق ہے فاجر ہے خود وہ اسلام پر کاربنگ نہیں ہے خود اپنی جو ہے مطلق العنان حکومت چلا رہا ہے عیاشیاں کر رہا ہے اور پھر یہ کہ وہ اپنی اس اقتدار کو وصب دینے کے لیے برابر کے کسی ملک پر حملہ آور ہو گیا ہے کیا آپ اسے کہیں گے کہ یہ کوئی جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے؟ تو گویا کے تین مغالطے ہوئے جہاد جنگ ہے جنگ ہے تو گویا کے وہ ہمیشہ نہیں ہوتا اور فرد کے ہے اور تیسرے یہ کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے گویا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے یہ تینوں مغالطے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے تصور کو بھی کج کر دیا اور جہاد کے لفظ کو بدنام کر دیا اور اس وقت یہ ہو رہا ہے دنیا میں اس صدی میں خاص طور پر یہ جہاد کا لفظ جو ہے مختلف چیزوں پر اس کا اطلاق کر کے اس جہاد کے مقدس اطلاع کو بدنام کیا جا رہا ہے میں ذرا بعد میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت بھی پیش کروں گا لیکن اس وقت میری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہوا کہ جہاد فی سبیر اللہ کے بارے میں یہ تین مغالطوں کو لوٹ کر جب جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان اور جہاد لازموں ملزوم ہے ایمان ہے ہی نہیں جہاد کے بغیر تو یہ تو گویا کہ دائمی شہ ہے مستقل شہ ہے مومن کو ہر آن ہر حال جہاد کرنا ہے اس لیے کہ کسی بھی وقت وہ افورڈ نہیں کر سکتا کوئی لمحہ بھی ایسا ہو کہ وہ ایمان کی نفی اس سے ہو جائے لہذا اگر وہ ایمان کی ڈیفینیشن میں ایک جزو لازم کی حیثیت سے شامل ہے ان نمل مومنون آمنوا امنو بلّہ و لم اسم الم یارتابو و جاہدو بم وانفس فیصل اللہ تو اس کے فرض کفایہ ہونے کا تصور تو غلط ہے اب آئیے دوسری بحث اس کے لفظی معنی کیا ہے اس کا معابلہ ہے جہد جہد ہم کہتے ہیں کوشش کو اس سے باب مفالہ میں بنتا ہے مجاہدہ مفالہ مجاہدہ لیکن باب مفالہ کا ایک مستر جو ہے وہ فیال کے وزن پر بھی آتا ہے جہاد جہاد بھی باب مفال کا ہی مصدر ہے اسی طرح قتل اور مقاتلا اور قتال اسی طرح نفق اور منافقت یا منافقہ در حقیقت کہنا چاہیے اردو میں ہم اسے منافقت کہتے ہیں باب مفالہ منافقہ اور نفاق یہ گویا کہ میں نے تین مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جیسے شعر ہے اس سے مشاعرہ بن رہا ہے اب باب مفالہ کے جو خواص ہیں ان کو سمجھ لیجئے باب مفالہ میں جب کوئی مستر آتا ہے تو اس میں تین اصاح پیدا ہو جاتے ہیں ایک تو مبالغہ مبالغہ کا لفظ بھی مفالہ کے مدل پر ہے یعنی وہ فیل بڑی شدت کے ساتھ ہو نمبر دو اشتراک مشارکہ اس فیل کے اندر کچھ لوگ شریک ہوں گے وہ اکیلے وہ فیل نہیں ہو سکتا باب مفالہ والا اس میں کچھ فریق ہوں گے جو شریک ہوں گے اور تیسرا یہ کہ مقابلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے بالمقابل مقابل ہو کر وہ فیل کیا جاتا ہے اب ان تین چیزوں کو نوٹ کیجئے جو کے معنی ہے کوشش انگریزی میں اس کو آپ تعبیر کریں گے اینڈیور اینڈیور کسی بھی کام کے لیے کوئی محنت کرنا یا ٹو ایگزٹ ونز اٹ جو بھی آپ کے اندر طاقت ہے وہ لگا دیں کسی کام کے لیے یہ جوہد ہے کوشش اینڈیور ٹو ایگزٹ ونس اٹ یہ جوہد ہے مجاہدہ کیا ہے جب دو فریق ایک دوسرے کے بل مقابل زور لگا رہے ہیں زور آزمائی ہو رہی ہو دو فریقوں میں اور مقابلہ ہوگا اس میں اور مقابلہ کیا ہوگا کہ کون جیتا ہے کون ہارتا ہے جیسے شعر کہہ رہا ہے کوئی شخص اور مشاعرہ جب ہو رہا ہے تو مشاعرے میں تو اب دیکھنا یہ کہ کون مشاہرہ لوٹتا ہے کس کی غزل کس کا قصیدہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے مشاعرہ تو مقابلے کے لیے اسی طرح بحث اور مباحثہ مباحثے میں دو فریق ہوں گے اور ایک فریق جیتے گا ایک فریق ہارے گا ایک کی فتح ہوگی ایک کی شکست ہوگی جوہد سے مجاہدہ دو فریقوں کے مابین جوہد کا مقابلہ ہوگا اور اس جوہد میں ایک جیت جائے گا دوسرا ہار جائے گا کسی طریقے سے قتل قتل یک طرف ہے ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا کچھ جا, جا رہا تھا اور کسی نے ٹریگر ہی دبانا ہے نا وہ مار دیا ہو مر گیا اسے پتا بھی نہیں تھا اس کے شان گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی میرا قاتل چھپا ہوا یہ قتل کہلائے گا لیکن اگر دو گروہ آمنے سامنے آ جائیں وہ اس کو قتل کرنے کے درپے ہو یہ اس کو قتل کرنے کے درپے اب مقاتلہ ہو گیا اب قتال ہو گیا تو قتل اور تال میں جو فرق ہے وہی جوہد اور جہاد میں ہے کہ جہد یک طرفہ عمل ہے باب یہ سلاسی مجرت سے ہے اور مجاہدہ باب مفالہ سے ہے جہاد بھی اسی کا بستر ہے یہاں دو قوتیں ہوں گی ایک دوسرے کے بالمقابل اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی اسی میں ایک لفظ ہے صبر اور مساورت مسابرت یا مسابرہ یا یوہ لذین سابر وصابرو ورابتو یہ مساورت کیا ہے آپ بھی صبر کر رہے ہیں کوئی دوسرا بھی صبر کر رہا ہے صبر کا صبر سے مقابلہ ہو رہا ہے ایک صبر دوسرے صبر کو شکست دے رہا ہے تو یہ ہے مساورت اور اگر یکطرفہ صرف صبر ہو رہا ہے تحمل ہو رہا ہے تو یہ صبر ہے تو یہ ہے اس لفظ کا اصل لغوی مفہوم اب دیکھیے اس معنی میں دو باتیں میں بنیادی عرض کر رہا ہوں ہر زی حیات ہر آن جہاد کر رہا ہے میرے یہ دو الفاظ نوٹ کیجئے ہر زی حیات لیونگ آرگینزم جو بھی ہے ہر آن جہاد میں ہے یہ جہاد کون سا ہے یہ جسے علامہ اقبال نے جہاد زندگانی کہا ہے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں جہاد زندگانی وہ ہے جس سے کہ ہمارے یہاں بایولوجی میں اسٹرگل فار ایگزٹینس کہتے ہیں مقابلہ ہے کمپٹیشن ہے ہر ایک جو ہے وہ اپنی زندگی اور اپنی حیات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ چیزیں حاصل کرنا چاہ رہا ہے جبکہ دوسرا فرید بھی اسی کے لیے حصول کے لیے کوشاں ہے ان کے درمیان ایک کشمکش ہے ایک مقابلہ ہے تو تنازع لبا یا جہد للبقاء سٹرگل فار ایگزٹینس یہاں وہی جہاد کا تصور ہے تو تمام جتنے بھی لیونگ آرگینزمس ہیں ہر آن ہر لہجہ جہاد میں ہیں اور وہ جہاد کیا ہے وہ ہے اسٹرگل فار ایگزٹینس جہاد زندگانی بلکہ حفیظ جالندری نے بھی اس کو بہت خوبصورت شاہ نامے میں ایک جگہ پر منظوم کیا ہے اس لفظ کو مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا تنازع لبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میری تعلیم کا آغاز مسجد سے ہوا تھا اور خواہش یہ تھی کہ دینی تعلیم حاصل کروں لیکن پھر جو اس وقت کا خاص ماحول تھا کہ جو بھی معاش کا سلسلہ تھا وہ تو دینی تعلیم میں تو کوئی زیادہ اس کے روشن امکانات نہیں تھے تو معاشی جو بھی مستقبل تھا اس کے اعتبار سے والدین نے مجھے وہاں سے ہٹایا اٹھایا اور اسکول میں داخل کر دیا مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا تنازع لبا کی آہنی زنجیر نے کھینچا یہ سٹرگل فار ایکزسٹنس یہ معاش کی جو جد و جہد ہے اس کے لیے جو مقابلہ اور جہاد اور مچاہدہ ہو رہا ہے یہ اس کا تقاضا تھا کہ میں مسجد سے مجھے اٹھا لیا گیا اور کسی اس اسکول میں داخل کر دیا گیا نمبر دو میں نے یہ پہلی بات کہی ہے ہر زی حیات چاہے وہ آرگینزم جو ہے لوور فارم آف اینیملس اور چاہے وہ ہائیسٹ فارم آف اینیمل لائف جو ہے انسان اس میں یہ تنازع لبکا اسٹرگل فار ایگزٹینس یہ کنٹینیوس جاری ہے دوسرے یہ کہ ہر باشعور انسان میں بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے جہاد جاری ہوتا ہے یہ بھی ذرا اصل میں موجود تو یہ ہے ہمارے اگلے درس کا سورہ حج کے آخری رکو میں پہلی بحث یہی آئے گی ہر باشعور انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی نصب العین کوئی آدر کوئی آئیڈیل اور وہ اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے بھاگ دور کرتا ہے جدوجہد کرتا ہے اس کے لیے قربانی دیتا ہے بھوک برداشت کرتا ہے جیلوں میں جانا گوارا کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی جان دینا گوارہ کر لیتا ہے حالانکہ اینیمل اسٹنگس کے اعتبار سے تو انسان کو جان سب سے زیادہ عزیز شہر ہے پریزرویشن آف سیلف اور پریزرویشن آف لائف یہ تو ہر جاندار کا جو سب سے پہلا کنسرن ہے سب سے پہلی جبلی تقاضا جو ہے وہ یہی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں اپنا ایک اس کا تصور ہے ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے انسان ان تصورات کے لئے ان آئیڈیاز کے لیے ان مقاصد کے لیے ان آدرشوں کے لیے اس نسب العین کے لیے جانے دے دیتا جان دیتا ہے اپنے با بال بچے کو کولوں میں پلوا دیتا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے جو ہے اس کے بال بچوں کو کولوں میں پلوایا جا رہا لیکن وہ جھیل رہا ہے برداشت کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے کہ ایک آدر شہ نسب العین ہے ایک مقصد ہے یہ جہاد جو ہے یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے حیوانات میں نہیں حیوانات میں یہ مقصد کا نصب العین کا کوئی شعور نہیں یہ ایکسکلوسیو ہے ہیومن بینز کے لیے کہ کوئی نہ کوئی کوئی آدرش کوئی نسب العین کوئی اپنی زندگی کا نصب العین کوئی آئیڈیل معین کر کے انسان اس کے لیے قربانی کرتا ہے محنت کرتا ہے جدوجہد کرتا ہے تکلیفیں جھیلتا ہے مسائل برداشت کرتا ہے اب اس میں لازمند دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اس مقصد کا تعین ہو جائے گا جس کو قرآن نے کہا فی سبیل یہ جہاد جب ہوگا کسی مقصد کے لیے تو لازمن وہ مقصد معین ہوگا اہل ایمان اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور وہاں کافر بھی موجود تھے جنگ وہ بھی کر رہے تھے صبر انہوں نے بھی کیا تھا جانے انہوں نے بھی دی ہیں وہ بھی جہاد کر رہے تھے وہ بھی مجاہد تھے وہ جہاد کر رہے تھے شرک کے لیے تاغوت کے لیے باطل کے لیے فی اور اہل ایمان جہاد کر رہے تھے فی سبیل اللہ فی سبیل الحق حق کے لیے اللہ کے لیے جہاد اور ان کا باطل کے لیے اپنے مابودان باطلاح کے لیے اپنے غلط نصب العین کے لیے وہ ان کا بھی جہاد ہے تو گویا کے جہاد دو طرفہ ہے کسی معنی میں قرآن مجید میں مشرق والدین کے لیے لفظ آیا دو جگہ پر سورہ ان کبوت میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی وہ انجا ہدا کہ کبھی مال کبھی علم ان فلاط یہ سوریہ لکمان کے الفاظ ہیں اور سورہ انکبوت نے وہ ان جاہدا کا لے تشرے کبھی ماں لبی علم فلا تو صرف حرف جار جو ہے آلہ اور لے کا فرق ہے بین ہی وہی الفاظ اگر تمہارے مشرق والدین تم پھر تم سے جھگڑا کریں تم پر دباؤ ڈالیں تمہیں پریشرائز کریں تم سے جہاد کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو ان کا کہنا مت مانو معلوم ہوا کہ مشرق والدین بھی مجاہد تھے لیکن وہ مجاہد فیصبیری شرک تھے اور جبکہ اہل ایمان جو صبر کر رہے تھے جھیل رہے تھے برداشت تھے وہ بھی مجاہد تھے وہ مجاہد فی سبیری توحید تھے یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے وہ مجاہد فی صبی تاحوت ہے تو معلوم ہوا کہ جب کسی مقصد کے لیے جہاد ہوگا تو اس میں فی سبیل کا تعین کرنا ہوگا کہ وہ مقصد کون سا ہے اس کے لیے جو اصطلاح قرآن ہے وہ فی سبیل ہے دوسرا یہ کہ مقصد کے لیے جب بھی کبھی کوئی جہاد کیا جائے گا کوشش ہوگی جد ہوگی اس میں لا و دو چیزیں خرچ کرنی پڑتی ہیں انسان اپنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے ذہانت لگاتا ہے اپنی قوت خرچ کرتا ہے جسمانی توانائی صرف کرتا ہے اپنا وقت صرف کرتا ہے پھر اپنے مالی وسائل صرف کرتا ہے اس نظریے کی پروموشن کے لیے اس کی پروپیگیشن کے لیے اس کی نشر و اشاعت کے لیے اسے عام کرنے کے لیے اپنی دولت اپنا پیسہ صرف کرتا ہے تو گویا کے جہاد جب بھی ہوگا فی سبیل چاہے وہ فی سبیل شرک ہو چاہے فی سبیل توحید ہو چاہے وہ فی سبیل لاہ ہو چاہے فی سبیل تاوت ہو لازمن اموال اموالکم و انفس یہ لازمن ہوگا بہت سے لوگوں نے مشرقین نے اپنے پیسے خرچ کیے مرسنریز بھیجوائے تھے ابو لہب نے دو کرایے کے سپاہی بھیجوائے تھے گزوائے بدر میں حصہ لینے کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہے کہ نہیں اور ابو چہل نے اپنی کردن کٹوائی ہے فی سبیل تاوت تو معلوم ہوا کہ وہ بھی مال بھی خرچ کر رہے ہیں جان بھی خرچ کر رہے ہیں اسی طریقے سے کتنے ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے وسائل اپنے خرچ کیے ایک شخص جو ہے نظر ابن حارث وہ گیا خاص طور پر مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے اسلام کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے اور وہ رستم اور یار کے کس سے بھی خرید کے لایا کہ اس کو عام کیا جائے اپنے معاشرے میں گانے والیاں لے کر آیا تاکہ رقص و فروت کی محفل مکے میں ہم جمائیں گے تاکہ لوگ ان کی طرف نوجوان ان کی طرف متوجہ ہو جائیں اور محمد کی طرف متوجہ نہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے حضور کی دعوت کو روکنے کے لیے اپنے مشرکانہ عقائد کے تحفظ کے لیے تو یہ گویا کہ یہ بھی کوئی خاص ایکسکلوسو مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے جہاد جب بھی ہوگا کسی بھی نسب الین کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی فی سبیل کا تعین ہو جائے گا اور نمبر دو ہر ایک کو اپنے اس مقصد کے لیے اپنی جسمانی صلاحیتیں اور توانائیاں اور اپنا وقت بھی خرچ کرنا پڑے گا یہ ہے جہاد بن نفس اور اپنا مال بھی صرف کرنا ہوگا اپنے مالی وسائل بھی اس میں خرچ کرنے ہوں گے جیسے حضرت احبوب بکرے سے دیکھنے جتنی دولت تھی چالیس ہزار دنم کا سرمایا تھا جب وہ ایمان لائے ہیں. اور جو بھی مکی دور ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم بارہ تیرہ برس اس کے دوران وہ زیرو پر آ گیا سارا سرمایہ خرچ کر دیا ہے کتنے ہی غلاموں کو اور کنیزوں کو جو ایمان لے آئے اور جنہیں ستایا جا رہا تھا بھاری بھاری رقمیں دے کر منہ بولے جو بھی دام مانگے ہیں ان کے مالکوں نے ان کے آقاؤں نے وہ ادا کر کے انہیں خریدا ہے اور آزاد کیا ہے سارا سرمایہ اپنا لگا دیا تو جہاد مکے میں بھی ہو رہا ہے اگر کے نہیں ہو رہا تال تو ابھی ہجرت کے بعد مرحلہ آئے لیکن جہاد ہو رہا ہے اور جہاد وہی جہاد ہے جس کا ذکر جو ہے مکی صورتوں میں آتا ہے سوچنا چاہے سوراً کی آخری آیت ہے حالانکہ یہ مکی دور کے بھی نس سے بھی پہلے نازل ہوئی ہے وسط سے بھی پہلے نازل ہوئی ہے تقریباً سن پانچ نبوی جو ہے سوراً کا زمانہ نزول ہے اس میں لفظ آیا ہے وہ لذین جاہدو فینا لنا دن اور وہ لوگ کہ جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم پر لازم ہے ہم پر یہ ہم اس کا پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے ان کو ہدایت دیتے چلے جائیں گے ان کی رہنمائی ہر ہر قدم پر فرمائیں گے و لزین جاہدینا اللہ اور اسی میں آیا ومن جاہد اف نما جاہد النفسی لیکن اے مسلمانوں یہ سمجھ لو جو جہاد تم کر رہے ہو یہ اپنے لیے کر رہے ہو اس کا کوئی احسان اللہ پر نہ دھرو اس کا کوئی احسان محمد پر نہ دھرو یم النون علیہ کا نسل مک اللہ تمنو علیہ اسلام کو یہ احسان کسی پر نہیں ہے یہ تم اپنی اخروی فلاح کے لیے کر رہے ہو اپنی نجات کے لیے کر رہے ہو اس کا سارا فائدہ تمہیں پہنچے گا ومن جاہدہ فن نما یو جاہد یہ سورہ ان کے پہلے رکو میں آیت آئی اور آخری آج میں کر چکا ہوں وزین جاہدو فینا لنادیحم سب النا تو معلوم ہوا کہ یہ جہاد وہ تھا کہ جو مکے میں بھی جاری تھا اور یہ جہاد وہ تھا کہ جس میں مشرقین بھی شامل ہیں مقابلے میں ہے ادھر اہل شرک ہے ادھر اہل توحید ہیں مجاہدہ ہو رہا ہے جہاد ہو رہا ہے اگرچہ قتال کا مرحلہ ابھی نہیں آیا لیکن فی سبیل فی سبیل تعوت فی سبیل اللہ فی صبیلی فی سبیل توحید لیکن دونوں طرف سے جان بھی کھپ رہی ہے مال بھی خرچ ہو رہا ہے تو یہ گویا کہ جہاد کے بارے میں جو اس کا بنیادی تصورات ہیں ان کو ان حوالوں سے لغوی بحث بھی ہم نے مکمل کر لی اور اس کا جو مرحلہ ہے کہ ہر انسان بلکہ سب سے پہلے میں نے عرض کیا ہر زی حیات مسلسل جہاد میں ہے وہ جہاد ہے سٹرگل فار ایگزٹینس جہاد ہے زندگانی وہ تو ہر زی حیات جو ہے جس کے اندر بھی حیات ہے زندگی ہے وہ مسلسل اس جہاد میں مبتلا ہے اور انسانوں میں سے جو بھی باشعور انسان ہے یہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ تمام انسان حقیقت میں انسان نہیں ہیں یہ قرآن مجید کی نص ہے کہ ان میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں کہ الا کل انعام بل ابل کہ وہ انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں انسان نہیں چوپاوں کے مانی دیں بلکہ چوپاوں سے بھی گئے گزرے ابل ان سے بھی گئے گزرے ان سے بھی کم تر ہیں درجے میں اس لیے کہ ان میں کسی مقصد کا شعور ہی نہیں کوئی نصب العین ہی نہیں کوئی آدرش ہی نہیں کوئی اپنے سامنے آئیڈیل ہی نہیں جس کے لیے کوئی محنت کرتے ہو تو جیسے حیوان ہے حیوان کیوں زندہ رہتا ہے صرف اپنی جبلی تقاضے کے تحت زندہ ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اس میں ڈالتا جو بھی مل جاتا یہاں سے وہاں سے صحیح غلط جو مل گیا ڈال لیا اس لیے کہ اپنی حیات کا کسلسل اسے چاہیے یہ اس کی جبلت ہے تو جو انسان بھی اسی سطح پر زندگی گزارنا ہے پریزرویشن آف سیلف اور پریزرویشن آف د اسپیسیز اس کے سوا ان کا کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں نہ کوئی آدرش ہے نہ کوئی نصب الحین ہے نہ کوئی آئیڈیل ہے نہ کسی کے لیے کوئی کوئی قربانی ہے نہ کوئی اشار ہے نہ جد ہے تو در حقیقت وہ لوگ انسان نہیں ہیں وہ حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں وہ لائق کلا نام بلو ببل انسان وہی شمار ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی نسب العین ہے صحیح ہو یا غلط انسان ضرور ہو گیا وہ کوالیفائی کر رہا ہے انسان ہونے کو اس لیے کہ اس نے کوئی آدرش ہے اس کا کوئی نہ کوئی نسب و ہے وہ آئیڈیل ہے کوئی اس کی اپنے سامنے مقصود کی حیثیت سے کوئی شے کو رکھ کر محنت کر رہا ہے جدوجہد جد کر رہا ہے اشار کر رہا ہے قربانیاں دے رہا ہے تو ہر شعور انسان وہ جہاد میں ہے یہ جہاد کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے جو فی سبیل کے لفظ سے جس کی وجاحت کی جائے گی اور اس جہاد میں اپنی جسمانی صلاحیتیں اور توانائیاں بھی صرف ہوتی ہیں مالی وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں یہ جہاد بالمال بھی ہوتا ہے بالنفس بھی ہوتا ہے بارک اللہ لی و لکم فی قرآن العظیم و نفانی ویا کم بلایات وزک الحکیم